السلام علیکم میں ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے آپ کو کمپائلر کنسٹرکشن کے لیکچر نمبر ٹوینٹی فائیو میں خوش آمدید کہتا ہوں پچھلے لیکچر میں ہم کلوزر ایلگردم امپلیمنٹ کر رہے تھے بلکہ ہم نے اس کو کور کر کے ایک مثال جو ہماری چل رہی ہے ایکسپریشن گرامر کی اس کے لیے ہم نے کاروائی شروع کی تھی اور یہ کاروائی اس طرح تھی کہ پارسر ایونچولی ایک ڈی ایف اے کو استعمال کرتا ہے اور یہ ڈی ایف اے پارسر کو یہ بتاتا ہے کہ ہر سٹیج پہ جب وہ باٹم اپ پارس کر رہا ہے تو کون سے ہینڈلز ریکگنائز کرنے ہیں اور کون سے لک اہیڈ جو ہیں ان کو استعمال کرنا ہے جس کی بنا پہ ایک ہینڈل جو ہے وہ استعمال ہوگا اور فائنلی یہ بھی جو میں آپ کو مثالوں میں دکھا چکا تھا کہ جو پارٹس سٹیک ہے اس کے اندر ایکچولی وہ ڈی ایف اے کی سٹیٹس بھی ہم ریکارڈ کریں گے یا پارسر ریکارڈ کرے گا خیر یہ تو تھی پارسر کی اپنی کاروائی ہم بات کر رہے تھے کہ ایونچولی یہ ڈی ایف اے جو ہے یہ کیسے بنتا ہے اور اس کے بنانے کی خاطر میں نے آپ کو وہ کلوجر الگردم دکھایا اور اس کو اس طرح میں نے کہا کہ ایونچولی یہ ڈی ایف اے جو ہے یہ ایک قسم کا ہینڈل ریکگنائزر ہی ہے لیکن یہاں تک یہ بات کہ کلوجر کا نام استعمال کرنا کیا یہ وہی کلوزر نہیں ہے جو کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں اس کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ ہاں واقعی قصہ یوں ہی ہے کہ یہ کلوجر بھی اسی طرح کا ہے یا آلموسٹ سملر ہے جو کہ ہم پہلے کے حوالے سے دیکھ چکے ہیں اور وہ الگ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا البتہ میں نے جہاں تک ہینڈلز ہیں یا جو بھی کاروائی ہم کر رہے ہیں اس کا کوئی این ایف اے بنانا وہ میں نے آپ کو نہیں دکھایا کہ کس طرح ہم یاد ہوگا لیکسیکل انالیس میں پہلے این ایف اے بنائے بناتے تھے ریگولر ایکسپریشنز لے کے ان کو پھر ایپسلان ٹرانزیکشن سے جوڑ کے پھر ہم نے ایک لارجر این ایف اے بنایا اور اس سے پھر فائنلی ہم نے یہ کلوجر ایلگردم استعمال کر کے جو کہ تھامسن الگردم کا ایک حصہ تھا اس سے پھر ہم نے فائنل ڈی ایف اے بنایا جس میں کوئی ایپسلان ٹرانزیکشن نہیں تھی یہاں پہ بھی میں آپ کو این ایف اے ابھی تھوڑی دیر میں دکھاؤں گا ان آج کے لیکچر میں البتہ جہاں تک یہ کلوجر ہے اس کو میں نے مثال کو لے کے آپ کے سامنے پیش کرنا شروع کیا تھا کہ اس کے پیچھے جو کاروائی ہے وہ تو آپ دیکھ لیں لیکن اس کے پیچھے وہ جو الگریدمک سوچ ہے جو جو, جو, جو, جو جواز ہے کہ یہ الگریدم کیوں ہم کر رہے ہیں اس طرح اور اس سے وہ جو آئٹمس ہم یاد ہے وہ سیٹ میں ایڈ کرتے جا رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں وہ جواز ابھی باقی ہے اور انشاءاللہ اس کے بارے بھی, بھی ہم گفتگو کریں گے فی الحال ہم اس طرح واپس چلتے ہیں کہ ڈی ایف اے کی سٹیٹس ہم نے بنانی تھی اور سٹیٹس کے حوالے سے میں نے یہ ارض کیا تھا کہ اس کی جو انیشل اسٹیٹ ہوگی اس ڈی ایف اے میں ہے انیشل اسٹیٹ اس کے لیے ہم کاروائی ایسے کرتے ہیں کہ ہماری جو گرامر ہے یا جو ہمیں گرامر دی جاتی ہے اس کو ہم آگمنٹ کریں گے اس میں ہم ایک نیا رول ڈالیں گے جس میں ہم اپنا ایک یونیک سٹارٹ سمبل یا گول سمبل ڈالیں گے اور اس سمبل کو ڈالنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو فائنل ریڈکشن ہے جو کہ گرامر کے کسی اسٹارٹ سمبل پہ ہے اگر وہاں پہ ملٹیپل گرامر رولس ہیں تو کوئی کنفیوژن نہ ہو ایز فارسرسر جب وہ فائنل اسٹیج پہ, پہ پہنچے تو یونیکلی آئیڈینٹیفائی کر دے کہ بھائی اب میں نے پارسنگ جو ہے اپنی کمپلیٹ کر لی یا جو بھی مجھے اسٹرنگ ملا تھا وہ گرامر کا واقعی ایک ویلڈ سینٹینس ہے خیر یہ وہ تو باتیں تھی کہ ہم نے گرامر کو ایکسٹینڈ کیا اچھا اس کے بعد پھر میں نے ایل آر کی بات کی تھی کہ کس طرح ایک اسپیشل ایل آر بنا کے جس میں یہ نیا گول سیمبل نیا اسٹارٹ سیمبل جو ہے یہ انوارڈ ہے اس کو لے کے ہم چلتے ہیں اور اس کو ایک اسٹیٹ کا یا ایک سیٹ کا کو آئٹم ہم ڈکلیئر کرتے ہیں اس کے بعد پھر ہم یہ اپنا کلوجر ایلگم جو ہے اس سیٹ پہ چلاتے ہیں اور اگر آپ کو یاد ہوگا پچھلی لیکچر کے آخر میں اس مثال میں کس طرح جب میں نے وہ الگریدم کی دو اٹریشنس کی تو جو سیٹ بنا فائنلی اس میں ایکچولی پانچ آئٹمس ایل آر ون آئٹمس آ گئے تھے اور وہ کاروائی جو تھی وہ دیکھنے میں بھی اور ایکسیکیوٹ کرنے میں بھی, بھی کافی آسان تھی جو کہ اس لحاظ سے بڑی اچھی بات ہے کہ نہ تو اس میں کوئی اتنی زیادہ کمپلیکسٹی ہے ٹائم اسپیس اور نہ ہی کوئی لاجک وائز تو ایز اے میرا فیکٹ بعد میں دیکھیں گے کہ یہ کلوجر الگریدم جو ہے یہ پارسل جنریٹرز استعمال کرتے ہیں اور وہ چونکہ بڑا میکینکل ہے بڑے اطمینان سے اس کو ایکسیکیوٹ کر دیتے ہیں تو پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ جو کنسٹرکشن والا معاملہ ہے کہ ہم یہ سیٹس بنا رہے ہیں اور یاد ہے وہ سیٹس کدھر جا رہے ہیں ہماری اس کنامیکل کلیکشن میں یہ وہ کلیکشن ہے سیٹس کی اور یہ سی پھر اے کی اسٹیٹس بنتی ہیں تو آئیے اب وہ کاروائی ہم مکمل تو فی الحال نہیں کریں گے ہم ابھی اس میں چند ایک اور چیزیں باقی ہیں بلکہ دو تین اور نئے پروسیجرز آج ہم انٹروڈیوس کریں گے اور پھر میں کچھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ جو کلوجر والا معاملہ ہے یہ جو سینس آف کلوجر ہے یہ این ایف اے کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھی یہ ڈی ایف اے بناتے بناتے ایک دم ہم کلوجر میں کیسے چلے گے تو اس کے لیے بھی میں تھوڑی سی کاروائی آج پہ آپ کے سامنے پیش کروں گا تو پہلے ہم وہ جو مثال تھی اس کو ہم چلا رہے تھے اس میں ہم نے ریپیٹ لو کی دو اٹریشن کی تھیں اور اس کے بارے میں نے یہ کہا تھا کہ فائنلی اس سیٹ میں نظر آ رہا تھا کہ اب کوئی اور اس میں ایل آر جو ہے وہ اس میں نہیں جائے گا تو آئیے اس کو ہم وہاں سے دوبارہ چلاتے ہیں لاسٹ ٹائم جو فائنلی آئی ناٹ سیٹ پھر بنا جو کہ کلوجر تھا اس ہائی لائٹ ایل آر آئٹم جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو نیا اسٹارٹ سمبل ایس ہے یہ موجود ہے اور ڈاٹ ای گرامر کی رائٹ ہینڈ سائیڈ رول میں اگر دیکھیں تو چونکہ یہ ڈاٹ ایک نان ٹرمینل کے بالکل لیفٹ پہ ہے اس کی بنا پہ وہ فور ایچ لوپ جو ہے وہ چلا ایک دفعہ چلا اس نے ایونچولی سیٹ میں دو نئے آئٹمس ڈالے جس میں لک اہیڈ جو تھا وہ ڈالر تھا اور وہ ای کی دو جو گرامر رولز ہیں وہ دونوں اس میں شامل ہو گئے تھے پھر ہم دوبارہ اس ریپیٹ لوپ میں واپس گئے تو اس دفعہ جو, جو ایلیمنٹ تھا یا اس سیٹ کا جو آئٹم استعمال ہوا تھا وہ یہ والا تو نہیں تھا جو کہ میں نے ہائی لائٹ کیا کیونکہ اس کو تو ہم ہینڈل کر چکے تھے وہ اس سے اگلا تھا اینی وہ ساری کاروائی کرنے کے بعد میں نے کہا تھا کہ s جو ہے اس البردم میں اس میں پانچ الاوان آئٹمس ہیں البتہ یہاں پہ اب لکھنے میں آپ کو اب نظر آ رہے ہیں کہ میں نے صرف تین دکھائے ہیں جس میں یہ والا جو ہے جس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے جس پہ یہ پوائنٹر ہے یہ تو آپ سمجھ گئے ہیں یہ تو بالکل وہ کور آئٹم ہے البتہ اگر آگے آئیں تو یہاں پہ یہ گرامر رول ای گوز ٹو ای پلس پرنتس ای یہ تو سمجھ آ گئی البتہ یہ ڈالر سلیش پلس یہ کچھ نئی بات ہے اصل میں یہ سمپلی ایک نوٹیشن ہے اس سیٹ میں ہیں پانچ ہی ایلیمنٹس لیکن اگر آپ ان ایلیمنٹس کو دیکھیں ان ایلا ون آئٹمس کو دیکھیں ان میں یہ والے جو دو آئٹمس ہیں جن میں پلس پرنتھس ای اور انٹ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہیں تو ان ایل آر ون آئٹمس کا جو گرامر رول ہے وہ دونوں تو ایک, ہی ایک جیسے ہیں یا اس کے جس پہ میں نے پوائنٹ رکھا ہے البتہ جب ہم نے اس ایلگردم کو چلایا تو اس میں لک ہیڈ سمبل दो دو تھے وہ یہ ڈالر سلیش پلس جو نوٹیشن یہ سلیش ایکچولی سمپلی سپریٹ ہے کہ یہ اصل میں دو آئٹمس ہیں ایک نہیں ہے اور آئٹمس میں جو اس کا سمجھے کور ہے یا گریمر رول ہے وہ تو یہی ہے ای گوز ٹو ڈاٹ ای پلس پرنتھس ای کلوز پرنتھس البتہ لک ہیڈ سمبلس اصل میں ایک ڈالر ہے اور ایک پلس ہے اور ان دونوں کو سمپلی نوٹیشن کے لیے یا کنسائسنس کے لیے میں نے ان کو دونوں اکٹھے لکھ دیے کہ ہیں تو یہ تو لیکن ان کو دونوں کو میں اکٹھے اس طرح پرزینٹ کر رہا ہوں کہ یہ دونوں آئٹمس جو ہیں گرامر رول اے کی ہے لوک ہیڈ سمبلس ڈفرنٹ ہیں اور یہی بات اگر میں یہاں پہ آؤں تو یہ بھی اصل میں دو ایل آر ون ہیں اور ان میں بھی وہی بات کہ اگر میں ہائی لائٹ کروں کہ یہ ڈالر سلیش پلس کا مطلب ہے کہ یہ دو ایل آر آئٹمس ہیں ایک میں لوک ہیڈ ڈالر ہے اور دوسرے میں لوک ہیڈ پلس ہے اور ان کے ہونے کی وجہ جو ہے وہ اب آپ دیکھ چکے ہیں کہ اس نے ایلگردم نے یہ چیز ہمارے لیے بنائی ہے تو ایک سمپل میکینکل سا پروسیجر تھا جو کہ ہم نے استعمال کیا اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یہ اب کیوں کہہ دیا کہ یہ اب فائنل سیٹ بن گیا جو کہ کلوجر کال جو میں نے اسکور پہ کی تھی ایس گوسٹ ڈاٹ ای کامر ڈالر اس کی بنا پہ بنے گا اصل میں اگر یہی میں آپ کہوں کہ ان آئٹمس کو لے کے ان پانچ آئٹمس کو لے کے ایکچولی ریمبر تین نہیں ہیں پانچ ہیں ان پہ دوبارہ ذرا وہ ریپیٹ لوپ چلائیں یعنی کہ ریپیٹ لوپ میں آئیں اور اس کے بعد وہ فور ایچ والا لوپ چلائیں تو اس میں آپ کو نظر آئیں گے پھر دوبارہ یہ جو آئٹمس ہے جس میں ڈاٹ جو ہے وہ ایک نان ٹرمینل سے پہلے ہے یعنی کہ ایس گوسٹ ڈاٹ ای اور ای گوسٹ ڈاٹ ای البتہ اس میں آپ اگر لک ہیڈ کو دیکھیں تو یہ ہم پہلے ہینڈل کر چکے ہیں تو ایک لحاظ سے یہ الگریدم میں ہم ایڈیشن کر سکتے ہیں کہ اگر ایک آئٹم جو ہے پروسیس ہو چکا ہے جو کہ آپ کے اب آپ کے سامنے ہیں کہ یہی ہم سارے پروسیس کریں گے اور یہی چونکہ پروسیس ہو چکے ہیں تو اب کاروائی اس سے آگے نہیں جائے گی نتیجہ یہ کہ ہمارے پاس اب یہ فائنل ایک سیٹ بن گیا ہے اس کنونیکل کلیکشن کا یہ ایک ممبر ہے ابھی اور بنیں گے لیکن ایک آ گیا ہے اور یہ بنا کس طرح یہ بھی ذہن میں لے آئیے اور کس طرح بنا اب یہ کاروائی آپ کے سامنے ہے اچھا اب کہ الگریدم تو ٹھیک ہے میں نے دیکھ لیا اس کو چلانا بھی میں نے سمجھ لیا ایک مثال بھی میں نے دیکھ لی کہ کس طرح آپ نے اس الگ کے جو اسٹیپس تھے ایکچوئل گرامر لے کے اس کے اوپر وہ اسٹیپس کیے میچنگ کی مجھے سارا کچھ کر کے دکھایا اور وہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ بالکل ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ اس نے, اپنی یا اس نے اپنی کاروائی کیسے مکمل کی یعنی کہ وہ بھی ایک فائنٹ میں ختم ہو گیا یعنی کہ وہ ایلگریدم یا اگر وہ فنکشن تھی تو وہ رک گئی یہ بھی نہیں کہ وہ انفینٹ لوپ میں پھنس گئی وہ بھی میں نے دیکھ لیا البتہ اس کا ریشنل کیا ہے ایسا کیوں ہے یہ, یہ کیوں کر رہے ہیں یہ لوپس جو ہیں یہ کاروائی کیا کر رہے ہیں بات ساری چلی تھی ہینڈلز سے اور ہینڈلز کیوں آئے تھے کہ باٹم آپ پارس میں جو پارسر ہے وہ ٹری کے فرنٹیئر کے اوپر جتنے اس کے پاس سمبلز ہیں ان میں گرامر رولز جو ہیں ان کی رائٹ ہینڈ سائڈس کو تلاش کرتا ہے اب اگر اس کو فرنٹیئر میں کوئی حصہ اس ٹری کا یاد ہے وہ فرنٹیئر والی بات جیسے جیسے ٹری نیچے سے اوپر بنتا جا رہا ہے تو اگر اس میں اس کو کہیں ایک اپروپریٹ رائٹ ہینڈ سائیڈ نظر آ جائے تو وہ اس کو ریڈیوس کر کے ٹری کا ایک نیا نوڈ بناتا تھا البتہ جیسے کہ میں نے ارض کیا تھا کہ ٹری جو ہے وہ تو ایکسپلیسٹلی بنتا نہیں پارسر جو ہے وہ سٹیک استعمال کرتا ہے اور سٹیک سے یہ فائدہ ہوا کہ ہمیں فرنٹیئر کا جو اینڈ ہے وہ ڈھونڈنے میں دقت نہیں ہوئی اور گرامر رول سے ہمیں پتہ چل گیا کہ فرنٹئر کا کون سا حصہ جو ہے وہ اگر ہم نے ریڈیوس کرنا ہے تو وہ کیا ہوگا وہ ہمیں اسٹیک میں بڑے آرام سے مل جاتا تھا یہ جو فرنٹیر میں ہینڈل ڈھونڈنا یا اسٹیک پہ ہینڈل کو موجود ہونا اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح لک ہیڈ سمبل کو ایز اے کانٹیکسٹ استعمال کر کے پارسل پھر ریڈکشن یا شفٹنگ کا فیصلہ کرتا ہے اب ٹھیک ہے یہ کلوجر ایلگریدم تو آ گیا لیکن اس کے پیچھے جو محرک ہے جو ایکچوئل سوچ ہے یہ ابھی بھی وہی ہے وہی تو ہے ہمارا بیسک الگ کہ باٹم آف پارٹس جو ہے اس کو جو ہماری پارٹسنگ نارملی ڈیریویشن ہوتی ہے اس کو ریورس میں چلا دو تو فنڈامینٹل پروسیجر جو ہے وہی ہے آئیے اب میں آپ کو وہ بات جو اس وقت اس طرح ٹری کے حوالے سے ہم نے کی تھی وہ اب اس کلوجر میں میں اس کا ریشنل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور بعد میں پھر میں تھوڑی سی وہ این ایف اے والی بات بھی کروں گا جس سے شاید یہ چیز اور بھی زیادہ واضح ہو جائے کہ یہ کلوجر جو ہے یہ کیسے ہو رہا ہے اس کلوج اپ پروسیجر کا ریشنل دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس ایک ایل آر آئٹم ہے جو کہ میں نے لکھا ہے کہ اف اے گوز ٹو بی ڈاٹ سی ڈیلٹ کام اے از ایس اب یہاں پہ S جو ہے یہ کلوجر پروسیجر کے حوالے سے آرگیومنٹ ہے کہ اگر اس میں یہ ایک آئٹم ہے دین ون پوٹینشل کمپلیشن فور string that کانٹیکس to C followed by delta A اچھا یہاں پہ اب یہ لیفٹ کانٹیکس جو ہے اس کو دیکھ لیجیے کہ یہ جو ہینڈل ہے اس میں بیٹا ہے بیٹا کے بعد ڈاٹ ہے اب ڈاٹ جو ہے وہ ایونچولی آپ کو یاد ہوگا کہ سٹیک کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہے کہ ہم جب ہینڈل دیکھتے ہیں تو وہ اسٹیک کے ٹاپ سے اس کو شروع کرتے ہیں وہ ہینڈل کا رائٹ موسٹ اینڈ ہوتا ہے اب فرض کریں کہ یہ اسٹیٹ ہے اس کے پاس یعنی کہ ڈی ایف اے جو ہے یا پارسل اس سٹیٹ میں بیٹھا ہے کہ ڈاٹ جو ہے وہ سی سے پہلے ہے جو ڈاٹ جو ہے وہ بیٹا کے بعد ہونے کا مطلب ہے کہ بیٹا والا پارٹ جو ہے وہ پارسر نے ایک لحاظ سے ریکیگنائز کر لیا ہے یعنی کہ اس کو اسٹیک میں ڈال لیا ہے اب اس کے بعد جو چیز آ رہی ہے اس کے بارے میں سوچیے یعنی کہ بکیا جو انپٹ آ رہی ہے اس کی بنا پہ اگر ہم نے یہ ریڈکشن کرنی ہے یعنی کہ اے گوز ٹو بیٹا سی ڈیلٹا اب اس کو ایز اے گرامر رول لیجیے کیونکہ ریمبری ہے تو یہ گرامر رول اس میں ٹھیک ہے میں یہ پلیس ہولڈر لگاتا رہتا ہوں اگر اس نے کمپلیٹ ہونا ہے نیکسٹ چیز جو ہونی چاہیے وہ کیا ہوگی وہ یہ کہ ٹو فائنڈ اسٹرنگ دیٹ ریڈیوس ٹو سی ناٹ اے دیکھیے جب یہ ساری رائٹ ہینڈ سائڈ کے سمبلز آ جائیں گے تب وہ ہوگا لیکن اگر ڈاٹ سی سے ذرا پہلے جیسے کہ میں نے یہاں پہ انڈیکیٹ کیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اگر میں یہاں پہ آگے جو اسٹرنگ آ رہا ہے اس کو اگر میں سی سے ریڈیوس کر سکوں اور دوسری شرط یہ, یہ بھی نہیں کہ سمپلی میں اس کو رڈیوس کر دوں دوسری شرط یہ کہ انپٹ اسٹرنگ کا وہ حصہ جو سی سے رڈیوز تو ہو جاتا ہے اس کے بعد بقیہ انپٹ جو ہے اس میں صرف اے نہیں اے تو ابھی بعد کی بات ہے اس گرامر رول کے حوالے سے ڈیلٹا جو ہے اس کا جو حصہ ہے یا ڈیلٹا کے جو سمبلز ہیں وہ آئیں اب ذہن میں دوبارہ ان پٹ لے کے آئے بیٹا جو ہے اس نے کچھ انپٹ کنزیوم کر لی ٹھیک ہے انپٹ کا بقیہ حصہ جو ہے اس میں سے کچھ حصہ جو ہے اس نے سی بننا ہے اور بقیہ جو چیزیں ہیں وہ پاسبل اور ریڈکشن کی وجہ سے ڈیلٹا بن جائیں گی اور فائنلی ایک ان پٹ سمبل اے جو ہے وہ ادھر آگے موجود ہوگا جو کہ ایونچلی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لوک اہیڈ بنے گا اس ساری بات سے یہ حاصل ہوا کہ ڈاٹ اگر ایک نان ٹرمینل سے پہلے ہے تو دین ون پوٹینشل کمپلیشن فور دا لفٹ کانٹیکس ریڈیوسوڈ بائی ڈیلٹا اب ایک لحاظ سے اس پارسل کو آگے چلنے کے لیے یہ چیز درکار ہے کہ جو بھی انپٹ آ رہی ہے اگر میں نے یہ گرامر رول اپلائی کرنا ہے یا یہ ہینڈل کرنا ہے استعمال اور ان پٹ پہ اے آ رہا ہے تو جو کچھ بھی ہے آگے مجھے ان سے کسی طرح ایسا حصہ ملے جو کہ سی میں رڈیوس ہو جائے کیونکہ دیکھیے اگر میں سی بنا پاتا ہوں تو پھر یہ ڈاٹ جو ہے آپ بعد میں دیکھیں گے کہ وہ یہ سی سے آگے چلا جائے گا ایک لحاظ سے یہ وہ ایف اے ہوگی کہ ڈاٹ جو ہے وہ ایک سمبل آگے موو کرے گا اور یہی ڈی میں ہوتا ہے آپ دیکھیں گے بعد میں کہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جب آپ ٹرانزیشن کرتے ہیں تو ایکچولی یہ ڈاٹ جو ہے یہ موو کرتا جاتا ہے اس کو آپ ذرا آگے دیکھئے. اب یہ دو تین باتیں کہ سی کی ریڈکشن اور اس کے ساتھ ڈیلٹا اے کا آگے آنا دس کمپلیشن شڈ کوز ارڈکشنشن رائٹ ہینڈ سائڈ سی ڈیلٹا اینڈ اٹ فالوز ود ا ویلڈ لوک ہیڈ سمبل یعنی کہ اگر میں سی بنا پاؤں اور اس کے بعد بکیا چیز ڈیلٹا سے میچ کر جائے اور لوک ہیڈ بھی اے ہو اب یہ پورے کا پورا ایل آر آئٹم جو ہے اس کو اگر پارسنگ کے حوالے سے دیکھیں تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا ہینڈل ہے اور اس کو تم استعمال کر سکتے ہو اور اس ہینڈل کی بنا پہ جو ایکشن کرنا ہے وہ کرو وہ ابھی شاید رشن ٹو اے نہیں ہوگا وہ موسٹ لائکلی شفٹ ہوگا لیکن اب آگے چل سکتے ہو جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس آئٹم کو پروسیس کرنے کے لیے اصل میں ہمیں ایک طرح سے ڈی ٹو اور کرنا پڑتا ہے کہ یہیں دیکھو کہ کیا ان جو ہے وہ سی میں ریڈیوس تو نہیں ہو سکتی اور اگر ہو جاتی تو یہ نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ اگر یہ ہو جاتا ہے دس کمپلیشن شوڈ کوز اے ریڈکشن رائٹ ہینڈ C سی ڈیلتھ اینڈ فالوز اٹ ود ویلڈ لوک ہیڈ سمبل اچھا فور اے پروڈکشن سی goes ٹو گیما کلوزر مسٹ انسرٹ ڈاٹ بفور گیما اینڈ ایڈ اپروپریٹ لوک ہیڈ سمبل آل appear as the initial symbol in delta اے اب یہ ذرا غور طلب بات ہے کلوجر پروسیجر یاد ہے کہ وہ اس سیٹ ایس میں نئے آئٹمس ڈالتا ہے لیکن اب ان نئے آئٹمس کو ڈالنا اور وہ کون سے ہوں گے اور وہ کس نوعیت کے ہوں گے وہ اب یہاں پہ آ رہا ہے اور یہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ الگریدم میں ہم نے یہی کیا تھا وہاں پہ ٹھیک ہے وائی گوس ٹو ڈیلٹا یہ گیما میں نے استعمال کیا تھا نوٹیشن وائز لیکن یہاں پہ سی کر لیا تو چلیں بات تو وہی ہو گئی لیکن جو کاروائی ہم نے کی تھی وہ یہ ضرور تھی کہ سی goes to یہ گیما یا اس کیس میں y goes to گیما میں اس گریمر رول میں ڈاٹ کو ہم نے گیما سے بالکل شروع میں لگایا تھا اور ہم نے آئٹم بنایا تھا اور آئٹم میں ہم نے کیا کیا تھا وہ یہ بات ایڈ اپروپریٹ لک All آل ٹرمینل دیٹ کین اپر ایز دی انشیل سمبل ان ڈیلٹا اچھا ذرا اس کے بارے میں سوچیے کہ سی goes ٹو گیما جو ہے اگر اس کے شروع میں میں ڈاٹ لگاتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک ہینڈل recognizing موڈ میں جا رہا ہوں جس میں اب کوشش کروں گا کہ سمبلز کو لے کے میں رائٹ ہینڈ سائڈ ایک گرامر رول کی میچ کروں گا اور وہ رائٹ ہینڈ سائیڈ کیا ہے گیما اور ڈاٹ دیکھیے کہاں پہ ہے بالکل گیما کے شروع میں یعنی کہ یہ کلیئرلی ہمیں انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ جو تلاش اس وقت ہے وہ ہے گیما کی کہ یہ ڈھونڈو اگر یہ مل جاتا ہے تو سی گوز ٹو گیما جو ہے وہ ریڈکشن کی جا سکتی ہے اب چونکہ یہ LR1 آر آئٹم کاروائی ساری چل رہی ہے تو ہمیں نہ صرف یہ ریکگنازنگ ہینڈل والی ہینڈل uh, ریکگنیشن کی بات کرنی پڑے گی یعنی کہ یہ سی گوز ٹو گیما رول کے حوالے سے بلکہ ساتھ ساتھ ہمیں وہ لوک اہیڈ بھی بتانے پڑیں گے اچھا لک اہیڈ کون سے ہوں گے یہ جو میں نے ریشنل پرزنٹ شروع کیا اس میں میں نے وہ ڈیلٹا اے کی بات کی تھی کہ اگر سی جو ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے یا اس کے ریڈیوس ہونے کے چانسیز نظر آ رہے ہیں تو سی کے بعد کیا ہوگا کلیئرلی گرامر کہہ رہی ہے یا گرامر رول کہہ رہا ہے کہ سی کے بعد ڈیلٹا ہے اور look ہیڈ جو ہے وہ اے ہے یعنی کہ اگر سی گوز ٹو گیمر ریڈکشن ہونی ہے تو look ہیڈ جو ہے وہ بلا کیا ہوگا فرسٹ آف delta اے یہ وہ انر لوپ ہے جو کہ ہم نے یاد ہے وہ بی ان فرسٹ آف delta اے ہم نے چلایا تھا اور اس کی بنا پہ ہم نے ایل آر آئٹمس ایڈ کیے تھے فرسٹ اب ڈیلٹا آپ دیکھیں کیا ہے یہ سائسلی وہ سیمبلز ہیں جو کہ ڈیلٹا اے کے فرسٹ جو کہ سی کو فالو کر رہے ہیں کسی بھی سینٹینشل فارم میں اگر یہ مل جاتے ہیں اور گیما مل جاتا ہے تو آپ اس کو سی سے ریڈیوس کر سکتے ہیں لیکن یہ کاروائی اس آئٹم کے کیس میں ہے کہ اگر آپ یہ والی جو پروڈکشن ہم استعمال کر رہے ہیں اس کا اس کا جو رائٹ ہینڈ سائڈ والا معاملہ ہے اس کو ہم نے کمپلیٹلی ریڈیوس کرنا ہے اے میں تو ہمیں ایکچولی سی درکار ہے سی کی ریڈکشن درکار ہے یہ اصل میں وہ ایپسلان ٹرانزیکشن ہے یہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا یہ وہ ایپسلان ٹرانزیشن ہے اور ای e کلوجر یاد ہے وہ کرتا کیا تھا کہ وہ تمام ایسی اسٹیٹس کو اکٹھے کر کر کے ایک اسٹیٹ بناتا تھا یہ وہ اسٹیٹس جن کے درمیان ٹرانزیکشن کس پہ تھیں ایپسلون پہ ایپسلان ایکچولی یہاں پہ اب آ گیا ہے اب ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے کلوزر کہہ دیا لیکن مجھے امید ہے کہ یہ کچھ ریشنل آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ یہ کے دوران جو رائٹ ہینڈ سائیڈ میں سمبلس ہیں ان کی خاطر ہمیں کیا تلاش کرنا پڑتا ہے اور اگر ہم ڈی ایف اے کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں جس میں ایکچولی یہ ڈاٹ جو ہے یہی آگے موو ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے موو ہونے کے وہ سرکمسٹینس کیا ہے اس کیس میں جب سی ملے گا سی ریڈکشن ہوگی تب ہی یہ ڈاٹ آگے چلے گا لیکن سی کب ریڈیوس ہوگا جب اس کو ڈیلٹا بھی ملے اور لک سمبل جو ہے وہ اے ہو جس کی بنا پہ یہ کر سکتے ہیں اور اگر یہ ساری بات ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے آپ اے جو ہے اس کو ریڈیوس اگر اس کی ریڈکشن ہونی ہے تو وہ کر دیں یہ ہے وہ ریشنل لیکن ابھی چند ایک اور باتیں اسی سلسلے میں This includes every terminal ان فرسٹ آف ڈیلٹا یہ ہم نے اگر کاروائی دیکھی تھی اس میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ لکھا تھا یہ ہے اس کی ریزنگ کہ سی کے بعد جو کچھ بھی آئے وہ لوک کے حوالے سے delta اے کا ایکچولی فرسٹ ہوگا اصل بات تو ہے کہ وہ ڈیلٹا کا فرسٹ ہوگا لیکن چونکہ ڈیلٹا اگر ایفسلان ہو سکتا ہے اور نارملی پروگرامنگ لینگویجز کے میں یہ ہوتا ہے اگر آپ ایکچولی پروگرامنگ لینگویجز جو استعمال ہوتی ہیں ان کے لیے ایل آر پارسنگ ٹیبلز اس طرح بنائے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ڈیلٹا جو ہے یہ جنرلی ایفسلان ہی نکلے گا تو یہ فرسٹ آف اے جو ہے یہ آ جایا کرے گا لیکن بعض کا ایسا نہیں بھی ہو سکتا لازمی نہیں کہ ہمیشہ ہو تو فرسٹ آف ڈیلٹا اے ہونے کی وجہ جو ہے وہ اب یہ آپ کے سامنے ہے ultimately so this includes every terminal in first to delta but if epsilon is in first to delta it also includes a you can see the same thing epsilon hai to agla symbol to a thus first of delta a in the algorithm acha the second critical step in the construction is to derive other parser states from i not یہاں پہ ایک بات میں ذرا دو دہرا دوں کہ ایونچولی ہم ڈی ایف اے کی سٹیٹس بنا رہے ہیں لیکن میں اس کو اس طرح نہیں کہا تھا میں نے کہا تھا کہ ہم ایک کنامیکل کلیکشن بنا رہے ہیں آف سیٹس یہ آئی ناٹ جو ہے یہ اس سی سی کا وہ جو گریویشن میں نے استعمال کی تھی اس کا پہلا ممبر ہے بکیا ممبر جو ہے وہ اب بنانے ہیں کیونکہ ڈی ایف اے میں تو یہ ساری سٹیٹس بنیں گی تو ایک سٹیٹس تو بات بنتی ایونچولی تو کئی اسٹیٹس ہوں گی وہ بکیا سٹیٹس کس طرح بنیں گے اس کے لیے اب ایک اور پروسیجر ہمیں درکار ہوگا تو آئیے اب اس کی جانب چلتے ہیں تو کلوجر کے علاوہ جو سیکنڈ کرٹیکل اسٹیپ ہے کرٹیکل ان دا سینس کریں گے تو ساری کاروائی مکمل ہوگی ان دا کنسٹرکشن از ٹو ڈرائیو ادر فارسر ادر ڈی ایف اے اسٹیٹ فرام آئی ناٹ اچھا یہ بھی اب غور طلب بات ذرا آپ کے سامنے ہے کہ بکیا سٹیٹس جو ہیں وہ ادھر ادھر سے نہیں آئیں گی وہ ایکچولی آئی ناٹ سے ہی بنیں گی یعنی کہ اس آئی ناٹ کو لے کے ہم کچھ کریں گے جس کی بنا پہ بکیا سٹیٹس بنیں گی اور بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں یہ ہینڈل ریکگنازنگ ہی ہے اور ایونچولی آپ باندھ میں دیکھیں گے کہ ایکچولی یہ ڈاٹ کو آگے, آگے موو کرنا جو ہے یہی یہ ڈی ایف اے ای کرتا ہے خیر اب آئیے یہ جو ہم نے بکیا اسٹیٹ کو ڈرائیو کرنا ہے اور اس کی خاطر آئی ناٹ از دا مین ایلمنٹ جس سے کہ یہ ساری کاروائی آگے اب چلے گی To accomplish this, we compute for each state ii and each grammar symbol y the state that would arise if the parser recognized a y while in state ii. Now let's see if it's what happened again. We have to do computation. But what is computation? That one state ii will take, and by the way initially i0 will hogi اور پھر فار ایچ گرامر سمبل تمام گرامر سمبل جو آپ کے ہیں وائی اب وائی میں نے یہ نہیں کہا ٹرمینل میں نے سمبل کہا ہے یہ ٹرمینل بھی ہو سکتا ہے یہ نان ٹرمینل بھی ہو سکتا ہے میں نے یہاں پہ دیکھی یہ نہیں لکھا فور ایچ گرامر نان ٹرمینل یا ٹرمینل میں نے سمپلی سمبل کہا ہے دا اسٹی recognized ارائیز اف دا پرسن ریکگنا وائی وائل کہ اگر وہ آئی میں بیٹھا ہے اور اس کو وائی سمبل ملے جو کہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اب وہ اسٹیٹ ڈھونڈنی ہے اگر ہم ایک اسٹیٹ آئی آئی میں بیٹھے ہیں اور ہمیں ایک سمبل ملتا ہے وائے جو کہ ایکچولی ٹرمینل اور نان ٹرمینل ہو سکتا ہے اور یہ ہمیں اسٹیک سے ملے گا جنرلی یہ وہ ٹاپ کا ایلیمنٹ ہوگا تو پارسر نے ٹرانزیشن ہے اور وہ ٹرانزیشن کر کے جس اسٹیٹ میں جائے گا وہ اب ہم نے یہاں پہ کمپیوٹ کرنی ہے اور اس سلائڈ کا ٹائٹل دیکھیے دا گو ٹو پروسیجر یہاں پہ لفظ میں ٹرانزیشن اب استعمال نہیں رہا یہاں پہ اب میں گو ٹو استعمال کر رہا ہوں یہ قسم کا ٹریڈیشنل سی بات اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو گئی ہے اور اسی کی بنا پہ یاد ہے وہ جو ہم نے ٹیبل میں نے آپ کو شروع میں دکھایا تھا ڈی ایف اے کا اس میں ایک ایکشن پارٹ تھا اور اس میں ایک گو ٹو پارٹ تھا یہ گوٹو جو ہے ایکچولی ادھر سے اب بنتا ہے اس پروسیجر سے اب یہ جو گو ٹو پروسیجر ہے اس کے پیچھے یہ بھی جو میں نے بات کی ہے اس کو دہرانے والی بات ہے لیکن اس طرح بھی دیکھ لیجئے تو شاید اس کی وضاحت ہو جائے کہ ایل آر ون آئٹم ایکس گوز ٹو ایل فر ڈاٹ وائی بیم اے اے ٹرانزیکشن یعنی کہ گو ٹو label وائی to the state that contains the items in. اب یہاں پہ ایکچولی میں ایک پروسیجر کال کر رہا ہوں ایک فنکشن کال ہے یا ایل گریب call ہے اور وہ ہے go to s, کم اور آخر میں میں نے لکھا ہے کہ وائی کین بی اے ٹرمینل اور اے نان ٹرمینل اصل میں یہاں پہ میکینک یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اس آئٹم میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاٹ جو ہے وہ وائی سے پہلے ہے الفا ڈاٹ اور میں یہ عرض کر چکا ہوں بلکہ کلوزر میں تو یہ کاروائی ہی ایسے ہوئی تھی کہ اگر وائی نان ٹرمینل تھا تو اس میں وہ اڈیشنل آئٹم جو سیٹ میں ہم نے انکلوڈ کیے تھے یونین کے ذریعے اگر یہ ٹرمینل ہے تو پھر بائی دا وے آپ بعد میں دیکھیں گے کہ وہ ایک شفٹ آپریشن بنے گا اگر وہ نان ٹرمینل ہے تو چانسیز ہے کہ وہ شفٹ بھی ہو سکتا ہے ریڈیوس بھی ہو سکتا ہے لیکن جو کاروائی ہم نے کرنی ہے وہ یہ کہ ہم اصل میں ایک پروسیجر بنانے لگے ہیں گو ٹو جس کو ہم ایس دیں گے اور اس کے ساتھ پہ ہم Y اس کو پرووائڈ کریں گے اور Y ابھی جو پہلی سلائیڈ میں میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ وائ اصل میں گرامر کے سمبلس ہوں گے اور ایونچولی آپ دیکھیں گے گرامر کے تمام ٹرمینلس اور نان ٹرمینل سارے کے سارے ہمیں اس گوٹو کو بجوانے پڑیں گے اور ہر دفعہ ہم اس کو ایس وہی بھجوائیں گے اور یہ ایونچولی ہمیں ایکچولی ملٹیپل اسٹیٹس دے گا اور یہ اب وہ بات ہے کہ کس طرح آئی ناٹ سے ہم ایکچولی ملٹیپل اسٹیٹس بنائیں گے اور جب نئی اسٹیٹس بنیں گے ان پہ بھی ہم گوٹو چلا دیں گے اور یوں یہ کاروائی چلتی جائے گی چلتی جائے گی اور ایونچلی ہمیں وہ ڈی ایف اے کی ساری اسٹیٹس مل جائیں گی اچھا اب یہ گوٹو کیسے کام کرے گا اس میں بھی کوئی خاص سائنس اینڈ ولڈ نہیں یہ بھی بڑا سمپل سا پروسیجر ہے ایکچولی اس نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی سرکمسٹینس ایسا ہے جس میں اس کو آگے شفٹ کیا جائے کیونکہ دیکھیے ہینڈل جو ریکگناز معاملہ ہے سارا اگر آپ واپس شروع والی کاروائی میں جائیں کہ کس طرح پارسل جو ہے وہ اسٹیک کے اوپر ہینڈل لانے کی کوشش کرتا ہے تو ہینڈل میں اگر آپ دیکھیں تو ہوتا کیا ہے کہ ڈاٹ ان سینس شفٹ ہوتا جاتا ہے رائٹ right پہ ڈاٹ انشیلی کسی گرامر رول کے لیفٹ سے شروع ہوتا ہے پھر شفٹ کی بنا پہ یا کسی کاروائی کی بنا پہ وہ ایک سمبل آگے جاتا ہے پھر دو سمبل اور ایونچلی اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو ڈاٹ جو ہے وہ گرامر کے رائٹ ہینڈ سائٹ پہ پہنچ جائے گا اور اگر وہ سرکمسٹینس ٹھیک ہے جو کہ ایل ون میں لک ہیڈ کے حوالے سے کانٹیکسٹ ہمیں بتائے گا تو پھر پارسر ریڈکشن کر سکتا ہے تو ایکچولی گوٹو جو ہے وہ آپ دیکھیں گے ابھی تھوڑی دیر میں کہ وہ مراحل ڈونڈتا ہے وہ سرکمسینس ڈھونڈتا ہے جس میں کہ ڈاٹ جو ہے یہ آگے شفٹ ہو جائے تاکہ ہینڈل میں ڈاٹ جو ہے وہ کسی طرح گرامر کے رائٹ ہینڈ سائڈ تک پہنچ جائے یا بالکل اینڈ پہ پہنچ جائے تاکہ ریڈکشن ہو جائے کیونکہ دیکھیے ایونچلی اگر ریڈکشن نہ ہوئیں تو آپ روٹ تک نہیں پہنچ سکتے یہ ڈیرویشن جو ہیں آپ اوپر سے نیچے کیا ہوتا ہے آپ کی جو سینٹینشل فارمز وہ تو بڑھتی جاتی ہیں ہر سینٹینشیل فارم کے اندر آپ حصے اس کے ہیں اس کو چھوٹا کر کے ایک نان سے ریپلیس کرتے ہیں یہ ریڈکشن کرنی ہے تو یہ جو گوٹو ہے یہ ہمیں بتائے گا کہ اس ڈاٹ کو کیسے آگے آگے لیتے جاؤ انٹل کے وہ رائٹ right پہ, پہ پہنچے اور پھر ہم ریڈکشن کریں اور ایونچلی پھر ہم روٹ تک پہنچ جائیں تو آئیے آپ ذرا اس گوٹو کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے لیکن ذہن میں یہ بات رہے کہ اصل میں یہ وہ کاروائی کر رہا ہے جس کی بنا پہ ہمیں وہ موقع ملے گا کہ یہ جو ڈاٹ ہے یہ آگے کو شفٹ ہو یہ پروسیجر اب آپ کے سامنے ہے گو ٹو ایس کا ما اب ایس کیا ہے یہ ایک سٹیٹ ہوگی جیسے آئی ناٹ شروع میں ہم اس کو آئی ناٹ ہی ایکچولی بھیجوائیں گے اور وائی وائی جو ہے یہ گرامر سمبل ہے یہ نہیں میں دھرا دیتا ہوں کہ یہ نان ٹرمنلس اور ٹرمینل دونوں کے لیے یہاں پہ انڈیکیٹ کر رہا ہوں اور لیٹر استعمال کیا ہے لیکن اس کو یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ سمپلی ٹرمینل ہے یہ ٹوکن نہیں ہے یہ نان ٹرمینل بھی ہیں. Achha, نے اب کیا کرنا ہے اچھا گوٹو نے کہ وہ ایک نیا سیٹ بنائے گا جو کہ ایونچلی اصل میں جو کلیکشن ہے اکنانکل کلیکشن اس کا ممبر بنے گا تو اس کو دیکھیے میں نے m کہا اور اس کو انشلائز کیا ودی سیٹ اس کے بعد جو s ہے اس میں آپ کو یاد ہے کہ ہم کیا ڈالتے ہیں یہ ایل آر ون آئٹمس ہمارا سارا تو کیا فارم ہے یہ اب جانی پہچانی ہونی چاہیے کہ اس میں ایک گرامر رول ہوتا ہے اور گرامر رول میں دو سیمبلز کے درمیان یا شروع یا آخر میں ڈاٹ نظر آئے گا جو کہ پلیس ہولڈر ہے اور اس کے ساتھ ایک لک سمبل ہے جو کہ گرامر کے terminals میں سے ہے. یہاں پہ اب لوڑ کیس میں نے استعمال کیا ہے explicitly for terminals یا tokens y جو ہے اس کو میں ایسے نہیں کر رہا تو اگر یہ صورت حال ہے کہ اگر ایکس ایلفا ڈاٹ وائی بیٹا کوما بی ہے ایس کے اندر تو پھر دیکھیے اس نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو سیٹ ایم ہے اس میں وائی کی پوزیشن ذرا دیکھ لیجیے اور ڈاٹ کی پوزیشن اب دیکھ لیجیے اور اس کو لے کے اب یہاں پہ آئیے یہاں پہ دیکھیے میں نے ایم کے اندر یونین سے یہ ایک نیا آئٹم ایڈ کیا ہے اور وہ آئٹم میں دیکھیے اب وائی کہاں پہ ہے اور ڈاٹ کہاں پہ ہے پرسائسلی دیکھیے ڈاٹ جو ہے وہ آگے شفٹ ہو گیا ہے اور ابھی نہیں اب دیکھیے یہاں سے صحیح وہ کاروائی شروع ہوتی ہے کلوجر ایم یہ وہی کلوجر ایلگردم ہے جو کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے لیکن ذرا واپس آئیے کہ اگر کلوجر ہم نے انیشلی ادھر بنایا تھا جس میں ڈاٹ وائی سے پہلے تھا اس کی بنا پہ یہ ایس بنا ہوا تھا ایس کے اندر سارے ایلیمنٹ تھے وہ یہ تھے جس میں ڈاٹ یہاں پہ تھا اب ہم کریکچلی یہ رہے ہیں کہ اس ڈی ایف اے کو آگے چلانے کے لیے گاڑی آگے چلانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ڈاٹ کو آگے شفٹ کر دیتے ہیں ڈاٹ جو ہے وہ وائی کے رائٹ right پہ چلا گیا اور اب ڈاٹ جو ہے اس کے بعد بیٹا آ رہا ہے اب بیٹا جو ہے وہ ٹرمینل بھی ہو سکتا ہے نان ٹرمینل بھی ہو سکتا ہے اب اگر وہ نان ٹرمینل ہے تو پھر ہمیں وہ کلوزر کرنا پڑے گا کیونکہ پھر وہی بات وہ جو اب میں ریشنل آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ اگر یہ گرامر رول x گوز ٹو الفا وائی بیٹا استعمال ہونا ہے تو بیٹا میں جو نیکسٹ لیٹ سے نان ٹرمینل ہے اس کو ہمیں پہلے ہینڈل کرنا پڑے گا وہ ریڈیوس ہوگا یعنی کہ جو ان پٹ ہمارے پاس آ رہی ہیں سمبل جو ان پہ ٹوکن آ رہے ہیں ان پٹ اسٹرنگ کا وہ حصہ جو ہمارے سامنے ہے جب وہ اس نان ٹرمینل یاد ہے وہ سی وہ آئے گا تو پھر ہی ہم یہ گرامر رول استعمال کر سکتے ہیں تو ایک لحاظ سے اب یہاں پہ ہم گاڑی آگے بڑھا رہے ہیں کہ ڈاٹ کو ایک آگے شفٹ کرو اور دیکھو کیا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ ایکچولی ایک نئی اسٹیٹ بنے گی ڈی ایف اے کی ایونچلی کیونکہ ہم کلوزر کو کال کر رہے ہیں اور دیکھیں اس کو کلوزر میں ہم کیا دے رہے ہیں بار میں ہم اس کو ایس نہیں دے رہے ذرا نوٹ کریں میں آپ کو بالکل واپس لے کے آتا ہوں یہاں پہ میں نے ایم کو ایم ٹی سیٹ سے شروع کیا ایس سے نہیں میں نے شروع کیا اور اس میں, میں کن کو انکلوڈ کر رہا ہوں وہ سمبل جس میں ڈاٹ جو ہے وہ وائے سے پہلے ہے اچھا یہاں پہ اب یہ بھی آپ بعد میں دیکھیں گے کہ ڈاٹ فرض کریں بیٹا کے بعد میں ہے یعنی کہ اس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں ہے تو اس کیس میں یہ فور لوپ میں وہ جو آئٹم ہے وہ ہم نہیں شامل کریں گے ذرا غور طلب بات یہیں دیکھ لیجئے کہ ڈاٹ کو فرض کریں میں آگے شفٹ کر چکا ہوں وا سے بھی آگے اور بیٹا سے بھی آگے جب وہ بیٹا کے بالکل آخر میں چلا گیا یعنی کہ گرامر رول کے رائٹ ہینڈ سائڈ بالکل اینڈ پہ چلا گیا تو جہاں تک اس گوٹو پروسیجر کا تعلق ہے وہ فوریچ میں اس آئٹم کو کنسیڈر نہیں کرے گا کیونکہ اس میں ڈاٹ کے بعد کچھ نہیں اور اس بنا پہ یہ جو لوپ ہے یہ بھی ٹرمینیٹ کرے گا کہ ایونچولی چونکہ ہم دیکھئے ڈاٹ کو آگے کے شفٹ کرتے جا رہے ہیں یہ ہم نے شفٹ کر دیا ایونچولی تمام آئٹم جو اس کو ملتے جائیں گے ان میں یہ ڈاٹ جو ہے وہ آگے, آگے آگے آگے آگے چلتا جائے گا اور ایک ایونچلی کہ ڈاٹ آگے کہیں نہیں جا سکتا کیونکہ سارے گرامر رولس جو ہیں ان کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ پہنچ چکے ہیں ایونچولی یہ ساری کاروائی ختم ہوگی لیکن فی الحال چونکہ ہمارے پاس اب یہ ایسے آئٹمس ہیں خاص طور پہ آئی ناٹ میں تو یہ ہے تو ہم اب اس کا کلوجر کریں گے اور کلوجر کی بنا پہ ایک نیا پورا سیٹ بنے گا اور یہ سیٹ جو ہے یہ ایک نئی اسٹیٹ بنے گی اور یہ جو ہے بیٹا جو ہے یہ دیکھیے یہاں پہ ڈاٹ جو ہے اس سے پہلے آ گیا ہے اب یہ وہ بات ہے جس کی بنا پہ اصل میں آپ کو شاید یہ ڈی ایف اے یا ایونچلی ایکچولی بنتا نظر آ رہا ہے اور وہ اس طرح ہے کہ ہم ایک لحاظ سے کاروائی شروع کرتے ہیں ایک انیشل سٹیٹ سے جس میں ہم ایک خاص گرامر رول کا آئٹم بنا کے ڈالتے ہیں یاد ہے کہ ہم نے آگمینٹ کی تھی گرامر اس کے ایک پہلے رول کو لے کے کوئی اور رول ہم نے نہیں لیا تھا آئی ناٹ جو ہم نے بنایا تھا یا وہ جو اسٹیٹ بنائی تھی اس کے لیے کلوزر ہم نے کس آئٹم کا کیا تھا Precisely وہ گرامر کا جو ہم نے خود انٹروڈیوس کیا تھا اور دوسرا اس میں لک ہیڈ بھی کون سا تھا ڈالر وہ بھی خاص تھا اس سے لے کے اب یہ ساری کاروائی جو ہے یہ چل پڑی کہ اس کا ہم نے کلوزر کیا اس سے آئی ناٹ بنا اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ان آئٹمس کو ایک ایک کو لے کے یعنی کہ وہ جو آئی ناٹ کے آئٹمس ہیں ان میں سے ایک ایک کو لے کے میں ڈاٹ کو آگے شفٹ کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیا میرے پاس ایسے ہینڈلز آتے ہیں کچھ نئی سٹیٹس آتی ہیں کہ نہیں نئی سٹیٹس کیسے آتی ہیں کہ اگر ڈاٹ شفٹ ہوتا ہے اور میں گرامر کے رائٹ ہینڈ سائڈ رول تک نہیں پہنچتا اور میرے پاس ایک بیٹا آ جاتا ہے تو اس آئٹم پہ اب میں کلوزر چلا دیتا ہوں جس کی بنا پہ اور آئٹمس بیچ میں آ جائیں گے اور اب آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ابھی مکمل نہیں ہے جو پورا بنانا ہے وہ مکمل نہیں ہے ابھی اس کے صرف ہم نے دو حصے یا دو سب روٹینز کہہ لیں ہمیں درکار ہیں ایک وہ کلوجر تھی اور ایک اب یہ گو ٹو ہے اب ایونچلی ان دونوں کو لے کے ہم ایک ایلگریدم بنائیں گے جو کہ پورے ڈی ایف اے کو بنائے گا لیکن میں ساتھ ساتھ وہ بات کہتا جا رہا ہوں کہ یہ جو ہے اے بننے کی یہ آگے کیسے چلے گی اور ڈاٹ شفٹنگ ہی ہو رہی ہے یہ پلیس ہولڈر کو ہی ہم آگے شفٹ کرتے جا رہے ہیں اور پھر اس پہ کلوزر کرتے ہیں اس سے نئے آئٹم بنتے ہیں ان کو ہم پھر گوٹو کو دے دیں گے اور دوسری یہ بات کہ گوٹو میں ہم تمام گرامر سمبلس کو کنسیڈر کرتے ہیں یعنی کہ ڈاٹ جو ہے اس کے بعد تمام گرامر سمبل میں سے کوئی بھی آ جائے eventually ضروری نہیں کہ سارے آئیں گے کیونکہ وہ تو رائٹ ہینڈ سائڈ اس کی کر رہی ہیں لیکن وہ آئٹم جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں اس میں ہم ڈاٹ کو آگے شفٹ کریں اور یہ ہے گو ٹو پروسیجر انفارمیشن اباؤٹنگ اسٹیک اینڈ پروگرس آف دا شیفٹ ریڈیوس پارسر دیکھیے یہ دونوں باتیں ہو رہی ہیں کہ فائن آرٹ جو ہے اس کو ہم ایونچولی اس طرح استعمال کریں گے کہ ٹھیک ہے اسٹارٹ اسٹیٹ میں ہم تو جائیں گے لیکن ایونچولی یہ ٹرانزیکشن جو ہوں گی اس کی بنا پہ ہوپ کچھ پروگرس ہو رہی ہوگی کہ بھئی ہم یہ جو شیفٹ ریڈیوس شفٹ ریڈیوز کرتے جا رہے ہیں اس کی بنا پہ ہم ایونچولی جو ہمارا اسٹارٹ سمبل ہے وہاں تک پہنچ جائیں تو یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ اصل میں یہ اٹامٹون ہی کنٹرول کر رہا ہے لیکن یہاں پہ ایک چیز میں دوبارہ دوہرا دوں کہ ان پٹ پہ یہ اٹامٹون نہیں چل رہا ان لائک جو ہم نے لیکسیکل اینالائزر میں کیا تھا کہ وہاں پہ اسٹریٹ ہم ان پٹ کو لے کے دیکھتے تھے کہ اب ٹرانزیکشن کیا کریں گے یہاں پہ اصل میں جیسے کہ میں آپ کو دکھا چکا ہوں کہ اسٹیک کی جو انٹریز ہیں وہ یہ ٹرانزیکشن کے جو لیبل ہوتے ہیں وہ بنے گی لیکن ایونچولی اب بات یہ بن رہی ہے کہ یہ جو ہم کلیکشن بناتے جا رہے ہیں یہ کلیکشن بنا رہے ہیں جس میں یہ آئے ناٹ ہے پھر ابھی میں نے آئی کا لفظ استعمال کیا ہم ملٹیپل اسٹیٹس بنا رہے ہیں اور یہی اس فائنٹ کی اسٹیٹ ہے جو کہ مینٹین کر رہا ہے انفارمیشن بھی ہے دیکھیے یاد رہے انڈلس ہیں جو پہلے لیفٹ پہ سارے سمبلس ہیں وہ ایکزیکٹلی اسٹیک میں موجود ہوتے ہیں اور ڈاٹ جو ہے وہ بالکل چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اسٹیک کا ٹاپ جو ہے اس وقت کہاں پہ ہے تو یہ ساری باتیں ان ساری یہ جو زنجیر کی جو کڑیاں ہیں ان کو ذہن میں ضرور رکھیے گا تاکہ کسی وقت اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی یہ اسٹیٹ والا معاملہ کیا ہے تو آپ یہ تھوڑی سی تفصیل بتا کے اس کو بتا سکتے ہیں کہ دیکھو ایونچلی وہ جو باٹم اپ پارسنگ ہو رہی ہے اس کے, اس کے تمام معاملات جو ہیں وہ میں نے اب یہاں پہ انکوڈ کر لیے ہیں یعنی کہ یہ جو میرا اٹومیٹون ہے اچھا اب جو میں نے بات کی تھی کہ دس ول ایکچولی اسٹارٹ آؤٹ ایز اے نان ڈیٹرمنس نان ڈیٹرمنسک فائن اٹومیٹون اٹامٹون این ایف اے لیکن جو کاروائ ابھی آپ دیکھیں گے اور بلکہ ہم ایکچولی کر بھی چکے ہیں آلموسٹ کہ ہم ان لائک تھامسن جو ہم نے کے حوالے سے کیا تھا ہم این ایف اے ایکسپلسٹلی نہیں بنائیں گے یا اگر کوئی جنریٹر ہے وہ نہیں بنائے گا وہ اسٹریٹ جو ہے وہ ڈی ایف اے اور وہ اس طرح ہے کہ ڈی ایف اے کین بی کنسٹرکٹ فروم دا ایف اے یوزنگ سب سے کنسٹرکشن سملر ٹو ون وی لیکن جو بات میں نے لکھی نہیں ہے وہ یہ کہ ایکچولی ہم یہ ڈی ایف اے ڈائریکٹلی بنا لیں گے کیونکہ آپ بعد میں دیکھیں گے الگریدم میں ایسی کوئی کاروائی نہیں کہ پہلے ایکسپلسڈلی این ایف اے بناؤ پھر ای e ٹرانزیکشن ان میں لگاؤ پھر ای ٹرانزیکشن پہ ای کلوجر چلاؤ اور پھر ان سے ڈی ایف اے بناؤ وغیرہ وغیرہ وہ ہم اس طرح نہیں کریں گے ہم سیدھا ڈی ایف اے پہ چلیں گے لیکن جو ڈی ایف اے کے اندر اسٹیٹس ہیں اسٹیٹس میں جو آئٹمس ہیں وہ کیا ہے وہ کیوں ہے وہ کیسے آتے ہیں وہ ساری بات اب یہاں پہ ہو رہی ہے تو اس پہ آپ ضرور نظر رکھیے گا تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس سے جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا پہلے کہ اسی لیکچر میں میں بعد میں NFA کے بارے میں بات تھوڑی سی کروں گا تو اس حوالے سے اب وہ سٹیج آ گئی کہ NFA جو ہے اس میں بھی ٹرانزیشنز ہوتی ہیں اور وہ بھی جہاں تک ہمارا یہ LR کا معاملہ ہے یہ وہ پارسنگ میں وہ آئٹمس ہیں اچھا یہاں پہ دیکھیے کوششن میں نے لکھا ہے واٹ آر د ٹرانزیکشن میں نے لکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے یہ جو لک ہیڈ والا معاملہ ہے یہ فوری طور پہ ضروری نہیں اگر آپ اپنی کتاب میں بھی دیکھیں اور اکثر کتابوں میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ جو ساری باتیں ہم نے اب تک کی ہیں یہ ایکچولی وداؤٹ لوک ہیڈ کی جاتی ہیں کہ کس طرح یہ ہینڈل ریکگنازنگ ڈی بنتا ہے جس میں یہ ڈاٹ آگے کو چلتا ہے کلوجر گو ٹو وغیرہ تو فی الحال لک ہیڈ کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں کیونکہ لک ہیڈ کا معاملہ کیا ہے کہ اس نے ایک کانٹیکس اسٹیبلش کرنا ہے تاکہ پارسر کو آسانی ہو جائے کہ وداؤٹ بیک ٹریکنگ یا ٹرائل اینڈ ایئر یا جو بھی ہے وہ ہینڈلس ڈھونڈتا نہ پھرے اس کو پرسائسلی ہر دفعہ پتا ہو کہ یہ ہینڈل استعمال کرنا ہے یاد ہے وہ ایگزامپل جو ہم نے شروع میں کی تھی ایکسپریشن ٹرم والی تو یہ بات وہی ہے کہ فی الحال آپ لک ہیڈ کو بھول جائیں جس کی بنا پہ اب میں الاؤ زیرو آئٹم کی بات کر رہا ہوں باقی ڈسکشن وہی ہے کنسیڈر آئٹم a goes to alpha dot gamma اب یہاں پہ دیکھیں میں نے لک ہیڈ نہیں دکھایا میں نے سمپلی ایک آئٹم دکھا دیا بلکہ اس کی وہ میں نے اسکوئر بریکٹس کو بھی ہٹا دیا ڈسکشن کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس ایک آئٹم ہے جس میں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ گرامر رول کے ایلفا اور گیما ہیں اور ڈاٹ جو ہے ان دونوں کے درمیان میں ہے اب اس سے کیا ہے کہ سپوز گیما بگینس وتھ سمبل ایکس وچ مے بی اے ٹرمینل یعنی کہ ٹوکن اور اے نان ٹرمینل ذرا اس گریمر رول کو دیکھیے کہ الفا جو نوٹیشن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گیما uh, جو ہے یہ اصل میں ایک اسٹرنگ ہو سکتا ہے آف ٹرمینل اینڈ نان ٹرمینلس اور جہاں تک اس کے شروع ہونے کا تعلق ہے وہ بھی ٹرمینل اور نان ٹرمینل کہنے کا مقصد ہے کہ ڈاٹ کے بعد ٹرمینل بھی ہو سکتا ہے نان ٹرمینل بھی ہو سکتا ہے یہ ہے اب آپ کے سامنے صورت حال اے گوز ٹو ایلفا ڈاٹ گیما اور گیما جو ہے کیا کیا ہے کہ وہ جو گیما تھا اس کو میں نے فردر ایکسپینڈ کیا ہے یہ کوئی گرامر رول نہیں ہے میں نے سمپلی اس کو ایکسپینڈ کیا کیونکہ یہ greek سمبل جو ہیں یہ سمپلی کلیکشن آف ٹرمینل نان ٹرمینلس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ اس میں جو گیما تھا اس کو میں سمپلی فردر ذرا ایکسپینڈ کرتا ہوں گرامر رول کے حوالے سے نہیں ویسے ہی کہ اس کے شروع میں ایکس ہے اور ایکس کے بارے میں نے کہا کہ یہ ٹرمینل بھی ہو سکتا ہے نان ٹرمینل بھی ہو سکتا ہے اور پھر بکیا جو گیما کا حصہ ہے وہ یہ ایٹا جو ہے وہ اس کو لے لے گا یعنی کہ وہ اس میں آ جائے گا اس صورت حال کی بنا پہ کیا ہو سکتا ہے Then there is a transition on symbol x from state represented دین دیر از اے ٹرانزیکشن آن سمبل ایکس فروم اسٹیٹ ریپرزینٹ بائی آئٹم اب یہ دیکھیے کیا ہوا ہے کہ ٹرانزیکشن جو ہے ہم اس طرح انڈیکیٹ کریں گے یہ ہماری ٹرانزیکشن کرنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ ایونچولی ہم نے چونکہ اس ڈاٹ کو بالکل رائٹ پہ لے کے جانا ہے تو اگر transition ایسے ہے انڈیکیٹ میں اس طرح کرتا ہوں کہ اے گوز ٹو ایلفا ڈاٹ ایکس ایٹا سے میں ایک اور اسٹیٹ میں جاتا ہوں جس میں ایلفا یہ وہی گرامر رول رائٹ ہینڈ سائڈ اے گوز ٹو ایلفا ایکس لیکن ڈاٹ دیکھیے کہاں پہ یعنی کہ دو اسٹیٹس کے درمیان ٹرانزیکشن ہوئی آن ایکس اور جس اسٹیٹ میں میں گیا ہوں اس میں سمپلی یہ ہوا ہے کہ ڈاٹ جو ہے وہ ایکس کے آگے چلا گیا ہے تو یہ میری ڈی ایف اے کی ٹرانزیشنز ہے اگر آپ نے یہ پوچھا کہ یہ ڈی ایف اے میں ٹرانزیشنز ہیں کیا ہے سٹیٹ ٹو سٹیٹ آپ جاتے ہو کرتے کیا ہو تو وہ یہ ہے تو اگر یہ ٹرانزیشن ہے تو اس سے کیا حاصل ہوگا ایک تو یہ ہے کہ میں اس کو گرافکلی اس طرح ریپرزینٹ کر سکتا ہوں جس سے اب آپ کو این ایف اے یا ڈی ایف اے والی جو شکل ہے وہ نظر آنی شروع ہو گئی کہ اگر میرے پاس ایک سٹیٹ ہے جس میں میں نے آپ کو گرافکلی دکھایا ہے میرے پاس ہے اب یاد رہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اگر یہ ٹرانزیکشن کروں تو اس ٹرانزیکشن کے نتیجے میں دیکھیے ڈاٹ جو ہے وہ ایکس سے آگے چلا گیا تو اب یہ ٹرانزیکشن کو میں نے گرافکلی دکھا دیا جو چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ اس ٹرانزیکشن میں left state میں آئٹم کیا ہے اور right state جو ہے جو میں نے دکھائی ہے اس میں آئٹم کیا ہے ٹرانزیکشن کس سمبل کی بنا پہ ہوئی ہے اور ڈاٹ کو ذرا نوٹ کیجئے کہ وہ کہاں سے کہاں چلا گیا ہے یہ ساری وہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے اچھا اس حوالے سے اف ایکس از اے ٹرمینل یعنی کہ ایک ٹوکن ہے جس طرح وہ پلس مائنس اوپن پرنتس کلوز پرنتسز یا باقی ایس طرح کے ٹرمینل جو آپ کو گرامرس میں نظر آتے ہیں to shift from ٹرمینل دین دس ٹرانزیشن کورسپونڈسٹیک اور یہ میرے خیال میں بات صاف ظاہر ہے کہ اگر رول میں آپ state میں بیٹھے ہیں اپنی parsing میں یا ریورس میں کہ alpha جو ہے وہ تو stack میں موجود ہے یاد ہے یہ dot جو ہے یہ alpha یا جو اس handle میں dot ہے وہ stack کے top کا بھی indicator ہے alpha ہے اب اگر ایکس جو ہے وہ آپ کو نیکسٹ نظر آ رہا ہے جو کہ ایونچلی آپ کو انپوٹ سے ہی ملے گا اگر ایکس ہے انپوٹ سمبل تو آپ ٹپیکلی یہاں پہ شفٹ کر جائیں گے اور ہینڈل میں ڈاٹ کا شفٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایکچولی آپ نے شفٹ کیا اچھا بائد وی یہ بھی نوٹ کیجئے کہ دیکھیے میں نے الفا کو ریڈیوس نہیں کیا اگر میں الفا کو ریڈیوس کر دیتا تو پھر یہ شفٹ نہیں ہے پھر تو وہ ریڈیوس ہو گیا اور اس کے میں ڈاٹ جو ہے وہ ایکس کے آگے نہیں جائے گا دیکھیے ڈاٹ جو ہے ایکس سے آگے چلا گیا ہے اور ایکس جو ہے اس کیس میں میں نے کہا ہے کہ وہ ٹرمینل ہے تو اگر یہ کاروائی ہے اگر یہ سٹیٹ ٹرانزیشن آپ کو نظر آ رہی ہے جس میں ایکس جو ہے ایک ٹرمینل ہے جس میں ڈاٹ جو ہے وہ ایکس سے آگے موو کر گیا ہے تو ایونچو ایکشن جو پارسر کا ہوگا اس ڈی ایف اے کی ان ٹرانزیشنز یا اس ٹرانزیشن کی بنا پہ وہ ہوگا شفٹ تو دیکھیے کس طرح یہ اب پارسر کو بتا رہا ہے کب تم نے شفٹ کرنی ہے کب تم نے ریڈکشن کرنی ہے اچھا ایکس ٹرمینل تو ہو گیا صاف ظاہر ہے کہ اگر یہ نان ٹرمینل ہے تو پھر کیا کریں اس کی طرف چلیے کہ اف ایکس از اے نان ٹرمینل دین دا انٹرپریٹیشن آف دس ٹرانزیکشن از مور کمپلیکس بیکاز نان ٹرمینل ڈو ناٹ اپ ان پٹ اچھا یہاں پہ سمپلی میں نے یہ کہا ہے کہ ایکس اگر نان ٹرمینل تو پھر کیا کریں پھر کیا کریں ایٹ لیسٹ کرنے کے لحاظ سے وہ ذرا کمپلیکس ہو جاتا ہے کیونکہ ایک پہلی بات جو کہ بار بار میں دہرا چکا ہوں کہ انپوٹ میں ان پٹ اسٹرنگ میں آپ کو نان ٹرمینل نہیں ملیں گے آپ کو وہاں پہ ایکس نہیں ملے گا آج تک آپ نے کوئی ایسا سی کا پروگرام نہیں لکھا جو کہ گرامر کے نان ٹرمینلس میں آپ نے لکھا آپ ہمیشہ ٹرمینلس ہی استعمال کرتے ہیں تو اب معاملہ یہ کہ ایکس نان ٹرمینل ہے تو پھر کیا کریں انفیکٹ such a transition will correspond to pushing of x onto the stack during the parse اب یہاں پہ دیکھیے کہ ڈاٹ جو ہے پھر بھی میں نے ایکس سے آگے شفٹ کیا ہے لیفٹ سائڈ پہ دیکھیے کیا ہے اے گوز ٹو ایلفا ڈاٹ ایکس ایٹا ٹرانزیکشن کی میں نے اسٹیٹ میں جس میں یہ آئٹم میں دکھا رہا ہوں جس میں دیکھیے ڈاٹ کہاں چلا گیا ایکس سے آگے چلا گیا ہے یہاں پہ سمپلی میں نے ڈاٹ کو آگے کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکس جو ہے اس کو اسٹیک پہ پش کر دو اور پھر وہی بات جو میں کہہ چکا ہوں کہ یہ جو ڈاٹ ہے اس کا سٹیک کے ٹاپ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے بلکہ یہی یہ ٹاپ ہے تو یعنی کہ سٹیک میں اب ایکس جو ہے یہ اب ٹاپ پہ آ جائے گا اور اس کے نیچے یہ الفا ہوگا تو یہ اب ہے پشنگ یا اگین شفٹنگ بٹ دس کین اونلی اکر ڈیورنگ ا ریڈکشن بائی دا پروڈکشن ایکس گوز ٹو ڈیٹا ذرا نوٹ کریں میں نے جتنی مثالیں آپ کو دکھائی تھیں اس میں جب بھی ہم ایک ریڈکشن کرتے تھے تو اسٹیک کے اوپر ایک نان ٹرمینل آتا تھا لیکن وہ ریڈکشن کب ہوتی تھی جب کہ اس گرامر رول کی رائٹ ہینڈ سائڈ آ جاتی تھی یعنی کہ اگر میں نے ایکس کو اس کے اوپر پش کرنا ہے تو یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر میں نے ایکس گوز ٹو بیٹا جو گرامر رول ہے اس کو استعمال کر کے مجھے بیٹا ملا تھا جس کو میں نے ریڈکشن کے ذریعے ریپلیس کیا تھا اور اس بنا پہ ڈاٹ کو آگے موو کر سکتا ہوں ریڈکشن بائی اے بیٹا اب یہ دیکھیے وہ ڈی اور والی بات جو میں نے پہلے کی تھی اب یہاں پہ آ رہی ہے کہ اگر ڈاٹ کے بعد نان ٹرمینل ہے تو ہمیں وہ رولس تلاش کرنے پڑیں گے ایکس گوز ٹو بیٹا جن کی ریڈکشن اگر ہو سکتی ہے تو پھر ہی ہم یہ ڈ جو ہے اس کو آگے شفٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھے نا وہ ہینڈل میں ہم ڈاٹ کو کیسے کیسے آگے لے جا رہے ہیں تو یہ پوٹینشیل ہینڈل ہمارے پاس آ رہے ہیں اور اس میں ڈاٹ جو ہے ایونچلی فل کمپلیٹ ہینڈل کی جانب چلتا جا رہا ہے such a reduction must be preceded by the recognition of a beta اب یہ تو صاف ظاہر ہے کہ بیٹا آپ کو ملے گا ان پٹ سمبل ملا کے اسٹیک کے اندر جو کچھ بھی ہے اور تب ہی یہ ریڈکشن ہوگی اور پھر اس کی جگہ یہاں پہ ایکس آئے گا اسٹیٹ گیون بائی goes to ٹو ڈاٹ بیزینٹس دا بگنگ آف دس پروسیس اب یہ میں پہلے نان گرافک طریقے سے آپ کے سامنے پیش کر چکا تھا اب یہ میں لیے دکھا رہا ہوں کہ اگر ہم نے ریڈکشن کرنی ہے ایکس گوز ٹو بیا تو اس صورت میں اصل میں ہمیں ایک اور ہینڈل جا کے ریکگناز کرنا پڑے گا یا فرنٹیئر میں ہمیں بیٹا تلاش کرنا پڑے گا اور بیٹا تلاش کرنے کی جو شروع کرنے کی کاروائی ہے وہ اس طرح کے یہ ڈاٹ جو ہے اس گریمر رول کے بالکل لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ لگاؤ یعنی کہ بیٹا سے پہلے لگاؤ اگر بیٹا ملا تو تب یہ ایکس ریڈکشن ہو سکتی ہے اچھا اب یہ جو بیٹا کو ریکگناز کرنے والا ڈی اور والا معاملہ ہے اس کو اب ہم NFA کے پوائنٹ آف ویو سے ریپرزینٹ کریں گے یوزنگ ایپسلن ٹرانزیکشن اور وہ یوں کہ دین فار ایوری آئٹم اے گوز ٹو ایلفا ڈاٹ ایکس ایٹ وی must add این ایپسل ٹرانزیکشن فار ایوری پروڈکشن اور اس کو یوں دیکھیے کہ میں نے یہاں پہ ایک نئی یہ جو ٹرانزیکشن ہے وہ ایڈ کی ہے وہ ایکس اگر ٹرمینل تھا وہ موجود ہے اس کو میں نہیں چھیڑ رہا اور بلکہ بعد میں اور بھی ہوں گے transition لیکن اس چیز کے ہونے کی وجہ سے کہ dot جو ہے وہ ایک non-terminal سے پہلے آ گیا ہے اور اس کی خاطر مجھے ایکس گوس ٹو بیٹا ریکگناز کرنا پڑا ہے تو یہ جو ڈی ٹور ہے یہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایپسلان ٹرانزیکشن کر کے میں اب اسٹیج اس میں اسٹیج میں جاؤں گا اور یہ ایپسلان ٹرانزیکشن کتنی ہوں گی ان تمام ایکس رولز کے جو کہ ایکس گوز ٹو بیٹا جو ہیں وہ ان میں شامل ہے اور اگر ایک ہے تو ایک ٹرانزیکشن اگر ملٹیپل ہیں تو ملٹیپل ایپسلان ٹرانزیکشن اور دیکھیں ایپسلان ٹرانزیکشن میں کیا ہو رہا ہے کہ ڈاٹ جو ہے وہ ایکس سے آگے شفٹ کر گیا میرا خیال ہے یہاں آپ سمجھ کے ہوں گے کہ جیسے ہی میرے اسٹیٹ ڈائگریام یہ جو ڈائگریٹ اوٹامیٹون میں بنا رہا ہوں اس میں آئیں, تو یہ, جو ہیں, یہ تو کسی سمبل پہ ہوتی نہیں خیر اس چیز کو ہینڈل کرنا جب ہم نے الیکسیکل انالیس کے حوالے سے کیا تھا تو بڑا آسان تھا کہ ہم نے ڈی ایف اے بنانے کی خاطر ان تمام ایپسلان اسٹیٹس کو اکٹھے کر دیا تھا اور یہ وہ کلوجر پروسیجر تھا جیسے کہ میں نے عرض کیا اب ہم یہ NFA اس طرح بنائیں گے نہیں ایکچولی یہ اس ایکسپلینیشن کے لیے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ کس طرح ایپسلان ٹرانزیکشن جو ہیں وہ اس چیز کو کیپچر کرتی ہیں کہ ہینڈل میں جب ڈاٹ جو ہے ایک نان ٹرمینل سے پہلے آتا ہے تو ہمیں وہ ایکس جو گرامر رول ہے ان کو ریکوگنائز ان کے بیٹا تلاش تلاش کرنے پڑتے ہیں ابھی کاروائی بکیا باقی ہے ہم نے وہ جو کلیکشن ہے اکنامیکل کلیکشن بنانی ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں مکمل کریں گے میری درخواست کہ آپ ریڈنگ میٹیریل میں ان چیزوں کے بارے میں ضرور پڑھیے گا یہ گفتگو ہم اگلی دفعہ کمپلیٹ کریں گے اگلے لیکچر تک خدا حافظ